میں جلی ہوئی خیمے کی چوب ہے سیدہ فرماتی اللہ فیلو الحفیظ رونے والا دور سے گھوڑے سوار آتا ہوا دکھائی دیا سیدہ آگے بڑی فرماتی ہیں گھوڑے سوار میں آ نہیں میں ابا بہن ہوں رونے والوں گھوڑے کمار کی پہشانی کوچ میں لگی رو کے فرماتے ہیں میری بیٹی دوبارہ بتا تیرے بھائی کا نام کیا ہے جب لے جا پہچانا بی, بی واپس پلٹی فرماتی ہیں بی ہو مجھ پہ کرو کسی کے پاس چادر ہو مجھے چادر دو میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے رونے والوں اب بڑے بچے بھی آگے بڑے کسی کی آواز آئی بابا علی غریب بیٹی کا سلام کسی نے کہا آقا علی نوکر کا سلام رونے والوں ایک چار سال کی بچی ہے جس کے دونوں ہاتھ ابھی پابند نہیں ہیں ہاتھ پہ پیشانی پہ رکھے رو کے ارد کرتی ہے دادا علی یتیم اپنے سکینا کا سلام مولا فرماتے سکینا میرے قریب آؤ میں تمہیں سینے سے لگاؤں روکے اد کرتی دادا سلام کرنا تھا کر لیا اب واپس جا رہی ہوں کیوں میری بیٹی اپنے دادا پہ ناراض ہو روکے اد کرتی ہے نہ دادا مگر اتنا ضرور کہوں گی اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے میری پپھی نے پہرا دیا اپنا جب Big ہے کیا تم کو سدا بیٹین تھی آئے ن جب سے کر بلا جب میں صدا of heart. سب میرے با جاری پب